اور پھر چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے گا او مستلقین یا اس کو پیٹ کے بل لٹا دے یعنی اس میں اس کے پاؤں قبلہ کی طرف ہو اور سر جو ہے مشرق کی طرف ہو پاؤں معریب تر سر مشرقی طرف ہو پاؤں قبلہ کی طرف ہو او مستلقین یا اس کو پیٹ کے بل لٹا دیں اور اجلا اور اس کے دوروں پیر القل قبل کی طرف ہو یعنی اس کو اٹھائیں تو قبلہ کی طرف رخ ہو جائے گا تو ای سیکنڈ میں اس کو لٹا دیں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 پھر سر کو تین دفعہ پھر بائیں طرف کو تین دفعہ دولیں پھر دائیں طرف کو تین دفعہ دولیں مردوں میں دائیں بائیں میں ہم کا براست کرنا ہے ہاں جی براست کرنے کی درکار یہ پہلے بائیں طرف کو دولیں, پھر دائیں طرف تو اس طرح بھی ایک دفعہ نے کافر ملا کر سر کو ایک دفعہ دائیں طرف کو ایک دفعہ بائیں طرف کو دولیں, تو بھی صحیح ہے واجب تو ادا ہو جاتا ہیں غسل کا لازمی لیکن اگر تین تین دفعہ دولیں, تو بھی صحیح ہے ہاں تو غسل کے اندر کے جو سنت ہے نا وہ پورا ہو جائے گا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 اور جو دیکھنے کو دہنے کے بعد آپ کے لئے اختیار ہے جانی واحل احسار بائیں جانے کو دیکھ لیں پہلے عمر مردوں کے خلاف فل ایمن پھر دائیں جانے کو دہلیں تو نہ ہوگا فلیطِ مال ایمن تاکہ دائیں جانب پر مکمل لوگ و بائیں کو پہلے دہیں دائیں کو پہلے بعد میں دہ تو یہ بھی صحیح ہے ابلاخ سے براخت یعنی پہلے دائیں کو پھر بائیں کو بعد میں دہ تو وہ بھی صحیح ہے